بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم بہت بخشش کرنے والا بڑا مہربان بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے و ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر ت نے انعام کیا غیر المغضوب عليهم ولا نین ان کی نہیں جن پر غذب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی مین